بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں وہ مجھے پان سے لے گا کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہو مگر جس پر وہ رحم کرے اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈبوتوں میں رہ گیا